وصلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله وصلاة وسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله نوائی تو کاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین جب بھی آپ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو یاد سے احتکاف کی نیت بھی فرما کریں جتنی دیر تک آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا مسجد میں کھانا پینا اور سونا جائز نہیں اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو احتکاف کی نیت فرما لیں کچھ نہ کچھ عبادت کر لیں ذکر و درود پڑھ لیں کم از کم بارہ مرتبہ رود پاک پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ کھا پی سکتے ہیں کھانے پینے اور سونے کے لیے اعتکاف کی نیت نہ کی جائے میٹھے بیٹھے اسلام بھائیوں سرکار مدینہ سلطان باقرینہ کرار کلبسینہ فیض گنجینا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا درد پاک پڑنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اس حدیث پاک میں ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ نماز کے بعد آپ جانتے ہوں گے کہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے صرف کم از کم الحمد للہ رب العالمین کہہ دیا جائے اور اس کے بعد درود پاک پڑھا جائے اور پھر دعا مانگی جائے اور جب دعا ختم کی جائے پھر بھی درود پاک پڑھا جائے تاکہ اول بھی درود ہو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء ہو اور آخر میں بھی درود پاک ہو اور درود پاک وہ عبادت ہے جو اللہ تعالی از اجل قبول فرماتا ہے جب دعا کا اول بھی قبول آخر بھی قبول تو دعا بھی ضرور قبول ہوگی تو آپ نیت کر لیں کہ جب بھی آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ ازل اول و آخر درود پاک پڑھا کریں گے اور دعا مانگنی چاہیے کہ دعا مانگنے کا خود ہمارے پیارے پیارے اللہ جل جلالہو نے حکم ارشاد فرمایا ہے چنانچہ پارہ دو صورت الباکارہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد ہوا ترجمہ کنزل ایمان میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگے ہمارے بزرگانے دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیوں نہ ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ کی ان پر کرم نوازی بھی ہوتی ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ولی کامل گزرے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک عابد یعنی عبادت گزار یہ کہا کرتے تھے فرماتے ہیں میں متواتر ایک سال تک حج کی سعادت عظمہ سے میں متواتر کئی سال تک حج کی سعادت عظمہ سے سرفراز ہوتا رہا اور ہر سال ایک درویش کو کعبہ معظمہ کا دروازہ پکڑے دیکھا دروازہ پکڑے ہوئے ان کو دیکھا جب وہ کہتے لد اللہ مدعیک یعنی میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں تو غیب سے ایک آواز آتی اللہ اب یعنی تیری حاضری نامنظور ہے میں نے چودہ سال اس شخص سے پوچھا اے درویش تو بہرا تو نہیں تجھے کوئی سنا دیتا ہے اس نے جواب دیا میں سب سن رہا ہوں میں نے کہا پھر یہ تکلیف کیوں اٹھاتا ہے ہر سال حج کے لیے آ جاتا ہے اور اٹھارہ سال سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور تو سنتا ہے کہ کہا جا رہا جب تبدی کہتا ہے لا لبئی کی آواز تو ایک تیر منظور نہیں ہے اس کے باوجود تو دعا کیے جا رہا ہے اس نے کہا یا شیخ میں حلفیہ بیان کرتا ہوں یعنی خدا کی قسم اگر بجائے چودہ سال کے چودہ ہزار سال میری عمر ہو اور بجائے سال بھر کے ہر روز ہزار بار یہ جواب لا لبیک سنائی دے پھر بھی اس دروازے سے سر نہ اٹھاؤں گا اللہ اکبر آپ رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں کہ ابھی ہم مصروف گفتگو تھے کہ اچانک آسمان سے ایک کاغذ اس کے سینے پر گرا اس نے وہ کاغذ میری طرف بڑھا دیا میں نے پڑھا تو اس پر لکھا تھا اے مالک بندینار تو میرے بندے کو مجھ سے جدا کرتا ہے کہ میں نے اس کے کئی سال کی حج قبول نہیں کیے ایسا نہیں بلکہ اس مدت میں آنے والے تمام حاجیوں کے حج بھی اس کی پکار کی برکت سے قبول کیے ہیں تاکہ کوئی میری بارگاہ سے محروم نہ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ میٹھے میٹھے اسلائی بھائیوں اگر ہم دعا کرتے ہیں اور بظاہر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر ہمیں گھبرانے جانا چاہیے ہم اپنے رب سے دعا نہیں کریں گے تو پھر کس سے کریں گے اور رب تعالی تو بڑا رحیم و کریم ہے بڑا رحمان ہے بڑا بڑی کرم نوازیاں فرمانے والا ہے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کرنے والا ہے وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے اور ہمیں زندگی عطا کرنے والا ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ایک نظر سے دیکھیں تو اپنے جسم پر ہی نگاہ ڈالیں تو کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں تو ہم ان نعمتوں کا جو ہے وہ شمار بھی نہیں کر سکتے تو اس رب تعالیٰ سے کیوں نہ مانگیں جس نے ہمیں مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے فرمایا دائی میں دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ عز و جل دعا قبول فرماتا ہے لیکن میری یہ دعا تو برسوں سے قبول نہیں ہوئی میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں یہ ایک وسوسہ ہے اس وسفے کو ہمیں دور کرنا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا بندے کی تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی جب بندہ دعا کرتا ہے تو ان تین باتوں میں سے ایک بات اسے ضرور حاصل ہوتی ہے نمبر ایک اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے یا نمبر دو دنیا میں اسے کوئی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے نمبر تین یا اس کے لیے آخرت میں بلحائی جمع کی جاتی ہے کہ جب بندہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں بظاہر قبول نہیں ہوگی تو وہ تمنا کرے گا کاش میں کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی اور سارے کا سارا ثواب آخرت کے لیے جمع کر دیا جاتا میٹھے میٹھے اسلام بھائیو ہم جب کبھی کوئی دعا کرتے ہیں تو گھبرا نہیں جانا چاہیے کہ کبھی تو وہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی اور یہ دعا کی قبولیت کا جو ہے وہ ہم مشاہدہ کر لیں گے مثلا ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی عزا وجل ہمیں نرینا اولاد عطا کر دے ہمیں ایک چاند سا بچہ عطا کر دے مدری منا عطا کر دے ہم یہ دعا کر رہے ہیں لیکن بظاہر یہ دعا جو ہے وہ شرف قبولیت نہیں پا رہی مدنی منا جو ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہوا تو پھر جو ہم نے دعا کی تھی اس کا کیا ریزلٹ جی ہاں آپ کے گنا بخش دیے جائیں گے یا دنیا کے اندر کوئی آپ کو اور فائدہ حاصل ہو جائے گا یا پھر آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ بنا دیا جائے گا اور یوں دعا کرنے کا فائدہ ہی فائدہ ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو دعا مانگنا بہت بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے التجائے کر رہے ہیں اور یہ جو وقت گزر رہا ہے دعا کرنے کا وقت یہ کتنا پیارا وقت ہے کہ جس رب تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے جو ہمارا مالک و خالق ہے برائے راز ہم اس سے دعا کر رہے ہیں اور اس سے التجائے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت جتنی بڑھتی چلی جائے گی ہمارے دل کے اندر محبت میں اضافہ ہوگا پھر دعا کرتے ہی مزہ آئے گا لطف آئے گا یوں ہی نماز پڑھنے میں نیکیاں کرنے میں ہمیں سرور حاصل ہوگا اور انشاءاللہ جو ہم دعائیں کر رہے ہیں یہ بھی شرف قبولیت پا جائیں گی قبول ہو جائیں گی ساتھ ہی ساتھ جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور محبت الہی کا حاصل ہو جانا یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے تو دنیا کی بے جا کئی محبتوں سے چھٹکارہ حاصل ہو جائے اور ہمارا دل بھی سکون سے بھر جائے ہماری زندگی بھی اطمینان والی ہو جائے جب ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے دعا کی فضیلت آپ نے فرمائی کہ بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے پھر دونوں قیامت تک پھر دونوں قیامت تک جھگڑا کرتے رہتے ہیں تو دعا کرنے سے بلائیں بھی دور ہوتی ہیں ایک ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ازل ہمارے رزق میں اضافہ کر دیں اور بظاہر وہ رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا لیکن اللہ تعالی ازل یعنی قریب تھا کہ ہم دعا نہ کرتے تو ہمیں بیماری آ جاتی لیکن رزق کی دعا کی اللہ تعالیٰ عز جل نے وہ بیماری کی دعا جو بیماری کی جو بیماری آنے والی تھی وہ بیماری دور کر دی تو یوں بھی دعا کا فائدہ حاصل ہوتا ہے میٹھی میٹھی آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے تمہارا رزق وسیع کر دے اور, اور پھر فرمایا رات دن اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے سبحان اللہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ کے سمجھانے کا انداز کیسا نرالا کیسا پیارا ہے کہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں استفسار فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دیتے تمہارا رزق وسیع ہو جائے اب یہ دونوں چیزیں کہ دشمن سے آدمی بچ جائے رز میں اضافہ ہو جائے یہ کتنی اہم بات ہے صحابہ اکرام نے یقیناً بھرپور انداز سے توجہ سے مزید اپنی توجہ بڑھا دی ہوگی پھر پیارے آقا مدینے والے مصعفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اگلی بات فرمائی وہ دعا کے بارے میں فرمائی کہ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اے کاش دعا کرتے رہنے کی ہمیں عادت ہو جائے اور دعا کرتے کرتے کرتے کرتے ہم اس دنیا سے جائیں پیارے اقام مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سید النابرغ فارض احمد اللہ تعالی ردی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبادات میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کھانے میں اگر نمک نہ ہو تو کھانا کھاتے دلّی نہیں کرتا مزہ ہی نہیں آتا لطفی نہیں آتا تو گویا کہ اگر ہم عبادات کر رہے ہیں تو پھر آپ اس عبادت کرنے کے بعد ہم دعا بھی مانگا کریں جیسا کہ بیان کے شروع میں نے عرض کیا کہ نماز کے فوراً بعد جو دعا کی جاتی ہے یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے تو لہذا نماز پڑھنے کے بعد دعا ضرور کیا کریں اور دعا بھی توجہ سے مانگنی چاہیے اور دعا کے مزید بھی ہم فضائل سنتے ہیں اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعا مانگنا سنت ہے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے لہذا دعا مانگنے میں اتباع سنت کا بھی شرف حاصل ہوگا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں پہلا ذہن تو یہ بنائے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے لہذا اللہ کے حکم کی تابیداری کرتے ہوئے اللہ کا حکم مانتے ہوئے میں دعا کر رہا ہوں اول یہ ذین بنائیں ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے بالکل ارشاد فرمایا ہے پارا ڈبل بارہ چوبیس سورت المومنون کی آیت نمبر ساٹھ میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لجم تنظول مان مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا لہذا دوسری نیت یہ کریں کہ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اور اکثر دعا کیا کرتے تھے تو میں سنت پر عمل کرنے کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دعا کر رہا ہوں تو یوں دعا کرنا سنت بھی ہے اور دعا کے کئی ایک مقامات ہیں جیسا کہ اس سنجا خانے میں جانے سے پہلے بھی دعا کرنی چاہیے باہر نکلے تب بھی دعا کرنی چاہیے کھانا کھانے سے پہلے بھی دعا کرنی چاہیے کھانا کھانے کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے گھر سے نکلتے وقت بھی دعا کرنی چاہیے اور گھر میں داخل ہوتے وقت بھی دعا کرنی چاہیے گویا کے دعا ایک ایسی عبادت ہے جو ہم چلتے پھرتے اپنے کاموں کے اندر یہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر ہمارا یہ زین بن جائے ان شاء اللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو آپ کو بھی دعائیں کرنے کا موقع ملتا رہے گا جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں میں سب سے پہلے یعنی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں زندگی میں پہلی مرتبہ شرکت کرنے کے لیے گاڑی میں بیٹھا ہمارے علاقے سے گاڑی چلتی تھی جو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع جو کہ جمعرات والے دن اس وقت عشاء کے بعد ہوتا تھا آج چل ہفتہ وار اجتماع مغرب کے بعد ہوتے ہیں تو ہمارے علاقے سے گاڑی جاتی تھی تو اس گاڑی کے اندر بیٹھا ایک تو اسلامی بھائیوں کے نورانی چہرے دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا اور دوسرا جب ہماری گاڑی چلنے لگی تو ایک اسلامی بھائی نے کھڑے ہو کر سلات و سلام پڑھایا اور اس, اس کے بعد سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑھائی تھوڑی دور ہم آگے چلے گئے قبرستان آ گیا اب جب قبرستان کے قریب پہنچے تو مبلے کے دعوت اسلامی نے قبرستان کی دعا یا احل السلام علیکم یا آہل قبور آگے مزید بھی دعا ہے یہ دعا پڑھائی اس کے بعد ہم جب نیچے اترے اور اترنے کے بعد ہم نے ہفتہ وار اجتماع میں جانا تھا بڑا پیارا سما تھا ایک اسلام بھائی دودھے پاک پڑھا رہے ہم پیچھے بھی دودھے پاک پڑتے پڑھتے اس اجتماع میں جا رہے تھے اور جب اجتماع میں پہنچے مبلے دعوت اسلامی بیان کر رہے تھے اس کے بعد ذکر و درود کا سلسلہ ہوا, ہوا ذکر ہوا ذکر اللہ ہوا اور پھر رقت انگیز دعا ہوئی تو الحمد للہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ ہو جاتے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایک دو سنت کے مطابق ہو جاتا ہے اور مزید کئی دعائیں جو ہیں وہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور کئی دعاؤں کے تو اپنی اپنی تاثیرات بھی ہیں مثلا کھانے سے پہلے جو بسم اللہ, اللہ یہ درو والی دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ اگر کھانے میں زہر بھی ہو تو وہ اثر نہیں کرتا اور اسی طرح گھر سے جو نکل کر پڑھنے والی دعا ہے گھر سے نکلتے ہوئے اگر وہ دعا پڑھ لی جائے تو اللہ تعالی ازل ایسے بندے کے کاموں کا کفیل ہو جاتا ہے ایسے, ایسے بندے کے کاموں کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے تو لہٰذا ہماری زندگی جو ہے وہ دعائیں کرتے کرتے جو ہے وہ گزرنی چاہیے ایک اور مدنی پور سن لیجئے کہ دعا مانگنے میں اتاتے رسول بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کی تلقین بھی فرمائی فضائل بھی بیان فرمائے ہیں تو لہٰذا حکم نبوی ماننے کی نیت کرنے نیت بھی کر لینی چاہیے نمبر چار دعا مانگنے والا عابدوں کے زمرے یعنی گروہ میں داخل ہوتا ہے یعنی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی دعاؤں میں کسرت کرتے ہیں فرمایا گیا کہ جو دعا میں کسرت کرتا ہے اللہ تعالی ازل ان کو عابد بندوں میں شمار کر دیتا ہے یعنی ایسا بندہ عابد اس کو کہا جاتا ہے جو عبادت کرنے والا ہو تو اگر ہمارا شمار عابد لوگوں میں ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی میٹھے میٹھے اسلام بھائی مزید دعاب عداد خود ایک عبادت ہے بلکہ یہ عبادت کا مغز ہے ہمارے پیار آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مخل مغل عبادہ کہ دعا عبادت کا مغض ہے یعنی عبادت کا مین حصہ ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو بسا اوقات دعا قبول ہونے میں بظاہر تاخیر ہوتی ہے اس میں کئی مسلطیں ہوتی ہیں کچھ بیان میں نے کیا ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنتے ہیں اس سے دعا مانگنے میں انشاءاللہ دل بھی لگے گا اور حوصلہ بھی بلند ہوگا ہم جلدی جو ہے وہ گھبرا نہیں جائیں گے ہمارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عزہ کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب اللہ عزہ کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے ٹھہرو ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے کہ مجھے اس کی آواز پسند ہے اور جب کوئی کافر و فاسق دعا کرتا ہے اللہ تعالی کو بادہ اللہ نہ ماننے والا دعا کرتا ہے بڑے بڑے گنا کرنے والا دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جلد ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل علیہ السلام اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے کہ مجھے اس کی آواز مکرو یعنی ناپسند ہے میٹھے میٹھے اسٹائن بھائیو لہذا اگر دعا بظاہر قبول نہ ہو رہی ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ دعا کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے حضرت سیدنا یا بن سعید رحمت اللہ تعالی نے اللہ عز جل کو خواب میں دیکھا یہاں پر ایک عقیدے کی بات عرض کروں گا کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی عام شخص جو ہے ان اپنی آنکھوں سے اللہ تعالی کا دیدار نہیں کر سکتا ہاں جب جنت میں جائیں گے اللہ تعالی کا دیدار بھی ہوگا البتہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتے ہیں چنانچہ حضرت سعیدیہ بن سعید رحمت اللہ تعالیٰ نے اللہ از کو خواب میں دیکھا اور عرض کی یا الہی میں اکثر دعا کرتا ہوں تو تو قبول نہیں فرماتا حکم ہوا اے یا یا میں تیری آواز کو پسند کرتا ہوں اور اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں دعا مانگنے کے کئی ایک آداب ہیں ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے دعا کے قبول میں جلدی نہ کرے جب کوئی دعا کرتا ہے اور بظاہر قبول نہیں ہوتی تو جلدی نہ کرے شکوا نہ کرے یہ نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی حدیث اللہ تعالیٰ تین آدمیوں کی دعا قبول نہیں فرماتا ایک وہ کہ گناہ کی دعا مانگے بعض لوگ ایسی دعا کرتے ہیں کہ جو شرانجائز ہی نہیں ہوتی دوسرا وہ کہ ایسی بات چاہے کہ قطع رحم ہو قطا رحم کا مطلب یہ ہے رشتہ داری کا ٹوٹ جانا تو اللہ تعالی عزم جل نے ہمیں اور پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے تو ایسی دعا کہ جو ایسی بات پر مشتمل ہو جس سے رشتہ داری ٹوٹتی ہو وہ بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور تیسرا وہ شخص کہ قبول میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی اب تک قبول کیوں نہیں ہوئی تو لہٰذا اگر ہم یہ زین بنا لیں گے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی تو اس طرح کا ذہن بنا لینا بھی دعا کی قبولیت کے اندر رکا, رکاوٹ بن جاتا ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں انشاءاللہ عزوجل میرا رب دعا ضرور قبول کرے گا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بعض ایسی باتیں بھی ایسی بہاریں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں مدنی قافلے میں گیا اس کی دعا قبول ہو گئی فلاں جو ہے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہوا اجتماع میں دعا کی اللہ تعالیٰ عزوجل نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا آئیے ایک بہار سنتے ہیں الحمد عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں آشقان رسول کے ساتھ سن وبرا سفر کر کے دعا مانگنے والوں کے مسائل حل ہونے کے کافی واقعات ہیں ایک اسلامی بھائی کا بیان اپنے انداز میں ارض کرتا ہوں کہتے ہیں کہ ہمارا مدنی کافلہ تھٹھا شہر حاضر ہوا شرقہ میں سے ایک اسلامی بھائی کو عرق و نساء کا شدید درد اٹھتا تھا یہ عرق و نساء کا جو مرض ہے وہ بڑا شدید ہوتا ہے بہت سخت تکلیف ہوتی ہے بیچارے شدت درد سے مائیے بے آب کی طرح تڑپتے تھے ایک بار درد کے سبب رات بھر سو نہ سکیں آخری دن امیر کافلہ نے فرمایا آئیے سب مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں چنانچہ دعا شروع ہوئی ان اسلامی بھائی کا بیان ہے الحمد عزوجل دوران دعا ہی درد میں کمی آنا شروع ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد ارکنسا کا درد بالکل ختم ہو گیا اور فرماتے ہیں کہ الحمد عزوجل یہ بیان کرتے وقت وہ دن اور آج کا دن یہ درد پھر کبھی نہیں ہوا الحمدللہ عزوجل انہیں علاقائی مدنی قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی قافلوں کی دھومے مچانے کی خدمت بھی مل رہی ہے تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی دعا ضرور کرنی چاہیے اور دعا میں دوسروں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو فرشتہ وہی دعا ہمارے لیے بھی کرے گا مثلاً میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ عبداللہ بھائی کو حج کی سعادت عطا فرمائے تو انشاءاللہ شاء میرے لیے بھی دعا ہو رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی حج کی سعادت عطا کر دے تو لہذا اپنے ماں باپ کو بھی دعا میں یاد رکھنا چاہیے یاد رکھیے کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے یعنی اس کے رزق میں برکت نہیں رہتی تو لہٰذا اپنے والدین کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور اللہ کرے بھائیوں کو بہنوں کو اپنے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بچوں کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرنے والے ہم بن جائیں ان شاء سب کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے لیے بھی خیر ہی خیر ہوگی ان شاء اللہ بیٹھے مٹھے اسلام بھائیوں یاد رکھیے ہر روز کم از کم بیس بار دعا کرنا واجب ہے الحمد للہ نمازیوں کا یہ واجب نماز نصرت الفاتحہ سے ادا ہو جاتا ہے کہ مستقیب بھی دعا ہے اور الحمدللہ رب العالمین کہنا بھی دعا ہے دعا میں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے اس کا کیا مطلب ہے حد سے نہیں بڑھنا چاہیے مثلا انبیاء اکرام علی مسلات السلام کا مرتبہ مانگنا یا آسمان پر چڑھنے کی تمنا کرنا یعنی یہ دعا کرنا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں تو یہ بھی جائز نہیں ہے نیز دونوں جہاں کی ساری کی ساری بلائیاں مانگنا یہ بھی جائز نہیں ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا جہاں کی بھلائیاں عطا فرما یہ دعا نہ کی جائے کہ یا اللہ تمام بلائیاں عطا فرما کہ کیوں کہ ان بھلائیوں کے اندر تو نبوت بھی ہے تو دعا وہ کرنی چاہیے جو جائز ہو اور اس کا علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے ہم دعا کرنا چاہتے ہیں درست نماز پڑھنا چاہتے ہیں وضو کرنا چاہتے ہیں تو یہ بنیادی باتیں ہمیں سیکھنا ہوں گی بغیر سیکھے یہ چیزیں ہمیں نہیں آ سکتی ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے ایک بجلی والے کے پاس گیا کہ میں تمہارے پاس رہتے ہوئے الیکٹرک کا کام سیکھنا چاہتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہیں کام کریں ایک دن وہ استاد شاگرد دونوں کام کر رہے تھے تو استاذ نے نیچے کوئی چیز نہیں رکھی اور ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اس نے جو ہے وہ جھوڑ لگایا تاروں کا شاگرد بھی دیکھ رہا تھا پوچھا نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہے اگلے دن کوئی چھوٹا سا کام تھا کسی کے گھر میں تو وہ شخص اس استاذ کے پاس آیا کہ ہمارے گھر کے اندر بجلی کا تھوڑا سا کام ہے آپ آ جائیے اس نے کہا میں نہیں آ سکتا ہاں اپنے کو بھیج دیتا ہوں اب جناب صاحب وہاں پر گئے اور اسی طرح ایک ٹانگ جو ہے وہ اٹھا لی اور ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر ننگے تاروں کو ہاتھ لگایا ان کو تو کرنٹ پڑا اور گر گئے اپنے استاد صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے استاد صاحب جس طرح آپ نے کیا تھا آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا لیکن میں نے آپ کی پیروی کرتے ہوئے ننگی تاروں کو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر ہاتھ لگایا مجھے کرنڈ لگا تو استاد سن کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا پگلے مجھ سے پوچھ تو لیتے جس ٹانگ پر میں نے کھڑے ہو کر تمہارے سامنے ننگی تاروں کو ہاتھ لگایا تھا وہ میری اصلی ٹانگ نہیں ہے بلکہ لکڑی کی ٹانگ ہے میری ٹانگ کٹ گئی تھی لکڑی کی ٹانگ لگی ہوئی ہے تو میٹھے میٹھی اسلائی بھائیوں جب تک ہم کام کو سیکھیں گے نہیں تو کام صحیح پر ادا نہیں سکتا اسی طرح عبادات جب تک سیکھی نہ جائیں تو ہم اچھے اور آسان انداز سے اور ان کے آداب کو مرحوز خاطر رکھتے ہوئے صحیح طور پر ادا نہیں کر سکیں گے تو اب ہم یہ بنیادی علم جو ہے علم دین ہے یہ کہاں سے سیکھیں الحمدللہ للہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے پاس موجود ہے آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں مختلف موضوعات پر بیانات ہوتے ہیں اس سے ان شاء اللہ علم دین حاصل ہوگا اس کے بعد دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں پھر دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں مدنی قافلوں میں سفر کر کے انشاء اللہ یعنی جو بنیادی علم دین ہے وہ حاصل ہوتا چلا جاتا ہے مزید مدنی قافلے میں سفر کر کے علم دین حاصل کرنے کا دل کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے تو آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ شاء اللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں ہم بھی سفر کریں گے ان شاء اللہ تو میٹے میٹھے اسلام بھائی ہو بات ہو رہی تھی کہ دعا وہی مانگی جائے جو جائز ہو ایک اہم مسئلہ ہے کہ جو محال یعنی ناممکن یا قریب محال دعا مانگتا ہے تو یہ دعا مانگنا جائز نہیں ہے لہذا ہمیشہ کے لیے تندرستی و عافیت نصیب ہو جائے یہ بھی دعا نہ مانگی جائے کہ عمر کے اندر زندگی کے اندر کبھی نہ کبھی کوئی تکلیف تو آتی ہی ہے اور اسی طرح یوں ہی لمبے قد کے آدمی کا چھوٹا قد ہونے یا چھوٹی آنکھ والے کا بڑی آنکھ کی دعا کرنا ممنوع ہے کہ یہ ایسے امر کی دعا کرنا ہے جس پر قلم جاری ہو چکا ہے میٹھے مٹھے اسلام بھائیو گنا کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جیسے مجھے پرایا مال مل جائے اور اسی طرح گناہ کی دعا کرنا بھی گناہ ہے تو لہذا یہ دعا نہ کی جائے قطع رحم یعنی مثلا فلاں رشتہ داروں میں لڑائی ہو جائے جیسے ایک جناب فلاں فلاں بھائی کے اندر لڑائی ہو جائے تو یہ دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے اللہ جل سے صرف حقیق چیز نہ مانگے پروردگار غنی ہے بلکہ اپنی تمام توجہ اسی کی طرف رکھے اور ہر چیز کا اسی سے سوال کریں رنج و مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا نہ کریں بہت اہم مدنی پھول ہے بعضوکات جب کوئی بیماری آ جائے کوئی کاروبار کے اندر نقصان ہو جائے یا گھر کا کوئی فرد بیمار ہو جاتا ہے اسے کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں اور یہ دعا کرنے لگ جاتے ہیں بالخصوص جو بیمار ہوتے ہیں کہ یا نا مجھے اٹھا لے تو اس طرح کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ یہ دعا کرنا یہ یعنی بیماری سے گھبرا کر یہ ناجائز ہے البتہ دینی نقصان کے خوف سے اپنے مرنے کی دعا کرنا جائز ہے بلاز شرعی کسی کے مرنے اور خرابی بربادی کی دعا نہ کرے کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ دے کہ تو کافر ہو جائے کہ بعض علما کے نزدیک ایسی دعا مانگنا کفر ہے اور تحقیق یہ ہے کہ اگر کفر کو اچھا یا اسلام کو برا جان کر کہے تو کفر ہے ورنہ بڑا بنا ہے اور مسلمان کی بدخواہی یعنی برا چانہ حرام ہے خصوصاً یہ بدخواہی کے فلاں کا ایمان برباد ہو جائے سب بد خائیوں سے بدتر ہے میٹھے مجھے اسلام بیو ہمارے معاشرے کے اندر جب کچھ لوگوں کے دمن لڑائی ہو جاتی ہے تو پھر بازوکات مدے مقابل کو اور کچھ نہ کہہ سکیں تو بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں بلکہ بعض نادان تو اپنے بچوں کو بد دعا دے دیتے ہیں اور بازوکات قبولیت کا وقت ہوتا ہے وہ بد ان کے حق میں قبول ہو جاتی ہے اور بھی یہ خود ہی افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ فلاں کے لیے بد دوا کیوں کی تھی تو لہذا کسی کے لیے یوں اپنے رشتہ داروں کے لیے مسلمانوں کے لیے اس طرح کی بد دعائیں نہیں کرنی چاہیں کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ دے کہ تجھ پر خدا کا غضب نازل ہو تو بھاڑ میں جائے یہ تو اب بہت زیادہ مشہور ہے کہ کہا جاتا ہے تو بھاڑ میں جائے فلاں بھاڑ میں جائے تو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے یہ دعا کرنا کہ خدایہ یا سا مسلمانوں کے سب گنا بخش دیں یہ بھی جائز نہیں ہے بہ اہم ہے سارے مسلمانوں کے سارے گنا بخش دے کیونکہ احادیث مبارکہ میں کو یہ جٹلانا ہے کہ جن میں بعض مسلمانوں کا دوزخ میں جانا وارد ہوا ہے یعنی کچھ نہ کچھ یعنی مسلمانوں کی کچھ لوگ تو جہنم میں جائیں گے نا تو لہٰذا یوں دعا نہ کریں کہ خدا سب مسلمانوں کے سب گنا بخش دے ہاں یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میری بھی مقصرت فرما سارے مسلمانوں کی مقصرت فرما تو یوں دیکھیں چند الفاظ ہیں کہ اگر ان کا اضافہ ہو جائے یا کمی ہو جائے تو دعا جائز اور ناجائز ہو سکتی ہے تو لہذا دعا مانگنے کے لیے بھی تو سیکھنا پڑے گا اللہ تعالی عزوجل میں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے چند اور احکام سنتے ہیں کہ جو چیز حاصل ہو یعنی اپنے پاس موجود ہو اس کی دعا نہ کرے مثلا مرد یوں نہ کہے کہ یا اللہ عزوجل مجھے مرد کر دے کہ وہ پہلے ہی مرد ہے اب مرد ہونے کی دعا کرنا بڑا عجیب سی بات ہے کہ یہ دعا کا مذاق اڑانا ہے البتہ ایسی دعا جس میں شریعت کے حکم کی تعمیل یا آجزی و بندگی کا اظہار ہو مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا دین کی محبت یا اہل دین کی طرف رغبت یا کفر و کافرین سے نفرت وغیرہ کے فوائد نکلتے ہوں وہ جائز ہے میٹھے میرے اسلام بھائیوں آخری بات دعا میں تنگی نہ کریں۔ مثلا یوں نہ کہیں کہ یا اللہ عز و جل تنہا مجھ پر رحم فرما صرف میری دعاؤں کو قبول کر لے تو اس طرح کی دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ سارے مسلمانوں کو اپنی دعا کا سارے مسلمانوں کے لیے اپنی دعا کے اندر حصہ رکھیں یا اللہ میری بھی مقصد فرما مجھ پر بھی کرم فرما اور مسلمانوں پر بھی کرم فرما محلے والوں پر کرم فرما ہمارے شہر والوں پر کرم فرما تو یوں دوسروں کو بھی اپنی دعا کا حصہ بنانا چاہیے دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں شریعت کے مطابق دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا ہند نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم